نمبر انتیس ہفتے کے دن کو روزہ کے لیے متعین نہ کرو عن عبد اللہ ابن بسرین عن افتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلع لاتسوم یوم صبطی اللہ فی مَتر و اللّہ علیہم فعلم یجد الا لحاء عنابطن اعود او شج اور تن فل یم حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ اپنی ہمشیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہفتے کے دن روزہ مت رکھو سوائے اس کے جو اللہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہو پھر اگر تم میں سے کوئی انگور کی چھال اور درخت کی ٹہنی کے علاوہ کچھ نہ پائے تو اسی کو چبا لے اور روزہ نہ رکھے فائدہ مقصد یہ ہے کہ ہفتے کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص اور متعین نہ کیا جائے کیونکہ یہ یہود کا تعظیمی دن ہے بلا تخصیص و تعین اگر کبھی روزہ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں واللہ عالم